المترا اور کیا تم نے غور نہیں کیا الا پھر آ گیا نا المترا کے بعد الا آ گیا نا اس کا مطلب ہے تم نے غور نہیں کیا کس بات پر الملائی سرداروں پر من بنی اسرائیل جو بنی اسرائیل کے سردار تھے کیا تم نے ان کے حال کو غور سے دیکھا ہے کیونکہ وطرہ کا مطلب جو ہے نا ترا دیکھنا یہ ضروری نہیں ہے کہ رویت کے بارے میں آئے آنکھوں کے بارے میں بلکہ اس کے بعد جب علا آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے غور کرنا یہ اس لیے ہم اس کو بار بار آپ سے کہہ رہے ہیں کہ قرآن پاک کی تفسیریں جب آپ پڑھیں گے نا تو بہت سے گمراہوں نے بہت سی چیزوں کو غلط استعمال کیے اللہ تعالی نے فرمایہ اکتحا فین اور آپ دیکھیں گے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے فرشتوں نے اللہ کے عرش کو گھیرا ہوا ہے قیامت کے دن میں اور اللہ کا اعلیٰ اس وقت فیصلہ فرما دے گا اور فرشتے بڑے خوش ہوں گے اور سب کہیں گے کہ الحمدللہ رب العالمین تو ایک صاحب نے اس طرح کے لفظ پر لکھا ہے کہ جہاں جہاں قرآن میں طرح کا لفظ آیا ہے نا کہ آپ نے دیکھا نہیں تو وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اس لیے اللہ نے بار بار کہا کہ المترا اپ نے نہیں دیکھا المترا کے ففال ربو کا بے صحاب وہ ہاتھی والے جو آئے تھے آپ نے نہیں دیکھا تو اس پر انہوں نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کچھ دن پہلے کا واقعہ تو اس وقت بھی دیکھ لے دی یہ سب گمراہی کی باتیں اسی طرح لکھتے ہیں تو اس لیے یہ رویت سے مراد ہمیشہ یہی نہیں ہے کہ کوئی اپنی آنکھوں سے دیکھے محاورہ ہے غور نہیں کیا یہاں بھی دیکھا اللہ آ گیا المترا اللم بنی اسرائیل آپ نے غور نہیں کیا یعنی تم لوگوں نے اس چیز کی طرف کس کی طرف ملائی ملہ کہتے ہیں سرداروں کو ملہ اصل میں عربی میں آتا ہے کسی چیز کا بھر دینا تو سردار بادشاہ چونکہ وہ اس مجلس کو بھر دیتا ہے وہ نہ ہو تو مجلس گویا کے خالی ہے اور جب وہ آتا ہے یا فیصلہ دیتا ہے یا ڈسیزن لیتا ہے کسی چیز پہ تو وہ اس مجلس کو بھر دیتا ہے اس لیے اس کو بھی کہتے ہیں تو مطلب یہ ہوا یہاں پہ کہ وہ جو رائے والے تھے جن کی رائے پر فیصلہ ہونا تھا جو ان کے ممبرز تھے جو ان کے بڑے بڑے لوگ تھے ممبنی اسرائیل بنی اسرائیل, اسرائیل میں سے اور یہ واقعہ کب کا ہے بعد موسا حضرت موسا علیہ السلۃ والسلام کے بعد کا ہے اس پہ جو تحقیق کی ہے اہل تاریخ نے وہ کہتے ہیں کہ واقعہ پیش آیا ہستے موسا علیہ السلام کے تین سو برس کے بعد اور حسد سمویل علیہ السلاۃ والسلام کا زمانہ تھا سمویل پیغمبر جو ہیں یہ سموئل جنہیں کہتے ہیں اور شموئل بھی کہتے ہیں ان کا تذکرہ ان تینوں ناموں سے تورات میں مل جائے گا قرآن پاک میں نہیں اللہ تعالیٰ نے بس اتنا ہی بیان کیا ہے کہ بنی اسرائیل میں یہ واقعہ پیش آیا ہے حضرت موسا علیہ السلاۃ والسلام کے بعد پیش آیا یہ کون سے نبی تھے بائبل میں اور مختلف جگہوں پر یہ مل جائے گا اور ہسٹری سے بھی تاریخ سے بھی ثابت ہے کہ نبی حضرت سمویل علیہ السلاۃ والسلام تھے اور دس سو بیس قبل مسیح سے لے کے اور گیارہ سو پچپن قبل مسیح تک کا زمانہ ان کا پایا جاتا ہے دس سو بیس سے گیارہ سو پچپن یعنی عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کی پیدائش سے پیچھے چلیں تو ایک ہزار اور بیس برس پیچھے جا کے پھر اس سے بھی پیچھے ان کا زمانہ چلتا جائے گا گیارہ سو پچپن برس تک قبل مسیح تک تو اس زمانے کی یہ پیغمبر ہے اور شام کا ایک علاقہ تھا کوہستانی شام میں پہاڑوں کے بڑے بڑے سلسلے ہیں افرائیم ایک علاقہ تھا اور اس کا شہر تھا راما یہ اب بھی بائبل میں یہ چیزیں آپ کو مل جائیں گی بائبل پڑھنے کا جب اتفاق ہوگا تو پھر اس کو اس کے ساتھ ملائیے گا وہاں پہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کا قرآن نے اس میں رد کر دیا اگر وقت ہوتا اتنا تو ہم بائبل بھی آپ کو بتاتے پڑھاتے آپ کو اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کو بھی پڑھاتے کہ یہ دیکھو قرآن نے یہ جو لفظ استعمال کیا ہے یہ بائبل کے اس حصے کا رد ہے کیونکہ وہ جھوٹ اس میں شامل ہو گیا نا تو قرآن نے تو اللہ نے اپنی اس کتاب کے متعلق کہا ہے کہ محم اور یہ قرآن نگران ہے تورات اور انجیل پر یعنی جو جو خرابیاں اور جو جو برائیاں اور جو جو جھوٹ انہوں نے بیان کیے ہیں قرآن اس کا فیصلہ کرتا ہے تو اس لیے یہ واقعہ یہ قصہ وہاں مل جائے گا حضرت موسا علیہ اللہ سلام کے بعد ہوا کیا کیا تم نے غور نہیں کیا ان سرداروں پر جو میں اسرائیل میں سے تھے ممباد موسا حضرت موسا علیہ السلاط والسلام کے بعد اچھا بھائی کیا غور کریں ہوا کیا ہوا یہ کہ اس کالو جب ان سرداروں نے کہا لے اپنے نبی سے ان کے جو بھی نبی تھے جیسے کہ بتایا صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہا لہم ان کے اس کالو لے نبی جب انہوں نے کہا اس نبی سے جو ان کے لیے تھا ہم کی زمیر کالو کی طرف لوٹ گئی نا یہ کالو کیا ہے کالو ماضی ہے اور کون سا سیگا ہوا ماضی کا جمع ٹھیک ہے اور جمع بھی کون سی ہوئی غائب دیکھا ایسے غور کرنا پڑتا ہے کہ یہ سیگا کون سا ہے دیکھو کالا کالا کالو آگیا آگیا نا پالا پالا پالو کا لو جب کہا انہوں نے اس کالو جب کہا انہوں نے لے نبی اس اپنے نبی علیہ سلاۃ والسلام سے لہوم ان کے واسطے تھے وہ نبی معلوم ہوتا ہے کہ ان کی نبوت عالمگیر نہیں تھی سب کے لیے نہیں تھی بلکہ اللہ نے ان نبی علیہ اللہ کو ایک مخصوص قوم کے لیے بھیجا ہوگا ایک مخصوص طبقے کے لیے یا ایک مخصوص علاقے کے لیے ہوگا اسی لیے خاص طور پر میں ان کے لیے جو نبی تو متعدد امبی عرم السلام اس وقت بھی ہوں گے دنیا کے گوشوں میں لیکن یہاں پہ خاص طور پر اللہ فرماتے ہیں انہوں نے جب کہا لے نبی لے نبی ضلع لنا ملکن انہوں نے کہا کہ مباحث ہمارے لیے مقرر کیجیے لنا ہمارے واسطے ملکن ایک بادشاہ مقرر کیجئے نقاتل ہم جہاد کریں گے لڑیں گے فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں لڑیں گے اللہ تعالی کی راہ میں لڑنے کے لیے آپ ایک ہمارا لیڈر مقرر کر دیجئے ملکن نبیس درخواست کی جا رہی ہے حکمرانی کے لیے کہ کسی کو مقرر کریں کالا انہوں نے کہا ہل آ تم کیا اس بات کی توقع نہیں ہے کیا یوں نہیں ہے حل جو ہے یہاں پر کلام میں زور پیدا کرنے کے لیے آ رہا ہے اس لیے زیادہ صحیح ترجمہ کرنا ہو تو یہ ہوگا کہ بس جی ہمیں یہ معلوم ہے حل اصح ہمیں بالکل معلوم ہے ان کتبہ اگر فرض کیا گیا علیکم کم تم پر القتال لڑنا اللہ تقاتلو ہر گز نہیں لڑو گے بھاگ جاؤ محض فرمائشیں جذباتی اور اگر ہم نے ایسے کر دیا اللہ تعالی سے مانگ لیا اور بادشاہ مقرر ہو گیا تم لڑو گے نہیں بھاگ جاؤ گے کالا خلا سی اور اگر لغت کے اعتبار سے ترجمہ کریں تو انہوں نے فرمایا حلا تم ان قطبہ علیہ کم القتال اور کہیں ایسے تو نہیں ہیں کہ اگر کتبہ علیکم تم پر مقرر کر دیا جائے القتال جہاد کو فرض کر دیا جائے اللہ تو قاتلو تم نہ لڑو یہ حل اسی تم کا لفظ جو ہے نا ایک اور جگہ بھی آپ دیکھیں وہاں بھی اس میں آیا ہے سورہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم چھبیسویں پارے میں اس میں اللہ تعالی نے استعمال فرمایا چھبیسویں پارے میں وہاں دیکھیے چھبیسواں پارا اور 47 سیون نمبر ہے سورہ کا اور بائیس نمبر آئے ہے تم اور, اور اب لغت سے ترجمہ ہوگا پہلا سی تم کیا اس بات کی توقع نہیں ہے کیا بات ایسے نہیں ہے ان طل تم اگر زمین میں حکمرانی تمہیں دے دی جائے انت سے دو فل ارض تو تم زمین میں فساد مچاؤ وہ تو اور تم اپنے رشتہ داروں کو قتل کرو کیا ایسے نہیں ہیں تو پھر زیادہ صحیح ترجمہ یہ بنے گا پہلا صحیح تم ان تولائی تم بس یہ جی معلوم ہی ہے کہ اگر زمین میں تمہیں حکمران بنا دیا گا تو پھر کیا ہوگا انتف سے دو فی الارض تم زمین میں فساد مچاؤ گے وہ توامکم اور تم اپنی رشتہ داریوں کو توڑ ڈالو گے رشتے داروں کو مارو گے انہیں قتل کر دو گے اگر تمہیں حکومت دے دی یہ ہے وہ آئے جس سے امام احمد ابن حمبل رحمت اللہ علیہ نے استدلال کیا ہے کیا, کیا ہے اگلی آیت بھی پڑھ لو اولا اک اللہ اللہ اللہ نے لانت کیا ایسے حکمرانوں پہ جنہیں زمین میں حکمرانی دے دی جائے تو وہ فساد مچائیں اور اپنے رشتہ داروں کو قتل کریں اسما <فَأَسَمَّهُم> اللہ نے کہا میری لانت ان پہ اور وہ بہرے ہو گئے وہ آما ابسار اور ان, کے ان, کی ان, کی ان کی آنکھیں جو تھیں وہ اندھی ہو گئیں افلا یتبرون القرآن انہوں نے قرآن کو کبھی غور سے نہیں سمجھا کبھی اس کتاب پہ غور نہیں کیا ام اللہ کلو بن کہ ان کے دلوں پہ تالے پڑ گئے ہیں اور قرآن سمجھ نہیں سکتے اس سے استدلال کیا امام احمد ابن احمد رحمت اللہ علیہ نے یزید کے کفر پہ وہ کہتے ہیں جب اسے حکمرانی زمین میں ملی ہے تو اس نے فساد بھی مچایا اور اپنے رشتہ داروں کو قتل بھی کیا کیونکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ اس کی رشتہ داری تھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ اس کی یہ رشتہ داری تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اہلیہ تھیں ام حبیبہ رضی اللہ رملہ یہ حضرت وسفیان رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی اور حضب سفیان رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے معاویہ رضی اللہ عنہ اور معاویہ کے بیٹے یزید تو یزید کے جو دادا تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہوئے اور یزید کے والد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے لگے نا اس رشتے کے اعتبار سے اور ان میں حبیبہ رضی اللہ عنہ جو تھیں وہ پھپھی لگیں تو رسول اللہ صلی اللہ آزم پھوپھا بنے تو پھپا کا جو نواسے تھے حستے حسین رسی اللہ ان کے ساری رشتہ داریاں ہی تو تھیں تو اس نے اپنی رشتہ داروں کو توڑا وہ اس آیت سے اس کے کفر کا استدلال کرتے تھے وہاں بھی وہی ہے کہ حال تم کیا اس بات کی توقع نہیں یعنی بس یہ تم کرو گے یہاں بھی یہی ہے تم ان کتبہ علیہ ال کے تعلو اللہ تک اللہ تو قاتل کیا اس بات یہ کیا بات ایسی نہیں ہے ہاں جی بات ایسی ہے کہ اگر کتبہ علیکم تم پر فرض کیا گیا یہ کتبہ کا لفظ پہلے بھی گزرا ہے نا کئی بار قطبہ مسیام تم پہ روزہ فرض کیا گیا تو قطب کلف جہاں بھی قرآن میں آیا ہے اس کا مطلب ہے فرض کیا گیا ضروری قرار دیا گیا قطب علی کو اللہ تو قاتلو، کہ اگر تم پر جہاد فرض کر دیا جائے تو تم جہاد نہ کرو کوالو وہ بولے اور کہنے لگے وہ کیا ہو گیا ہے ہمیں کون سا ایسا عذر پیش آ گیا ہے اللہ نقاتلو کہ ہم نہ کریں گے جہاد ہاتھ فیس اللہ اللہ کی راہ میں وقت اور حال یہ ہے کہ اخرجنا نہ ہم نکالے گئے ہیں خارج کیے گئے ہیں من دیارنا اپنے گھروں سے اپنے وطنوں سے دیار جو ہے نا اوپر بھی لفظ گزرا ہے ٹھیک ہے وہاں بھی یہی تھا وقت اخرجنا من دیارنا ہم اپنے گھروں سے اپنے وطنوں سے نکالے گئے ہیں وہ ابنا اور ہم اپنے بیٹوں سے اپنی اولادوں سے جدا کیے گئے ہیں کیوں نہیں ہم اللہ کے راستے میں لڑیں گے جب کہ حال یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں سے بے گھر کر دیے گئے اور ہمیں اپنی اولادوں سے جدا کر دیا گیا فلما کتبا پس جب ضروری قرار دیا گیا علیم ان کے اوپر القتال لڑنا طولو تمہ پھیر لیا ہٹ گئے مو پھیر لیا واللہ کا مطلب ہے منہ کا پھیر لینا اور واللہ کا مطلب ہے زمین میں حکمرانی کا مل جانا دونوں مطلب آتے ہیں وہ ایک جگہ آیا تھا نا پیچھے ایک آیت میں وہاں بتایا تھا اس کے دو ترجمے ہو سکتے ہیں یہاں پر دیکھیے ترک انہوں نے منہ پھیر لیا اللہ سوائے کلیلم تھوڑے سے ان میں سے رہ گئے تھے باقی سب نے منہ پھیر لیا اور لڑنے سے انکار کر دیا یہ ہے ان قوموں کا حال جو زوال پذیر ہوتی ہیں اور جو کسی بھی کمٹمنٹ کو بڑے جذبات میں کرتی ہیں اور جب آتا ہے کام کرنے کا وقت تو پھر وہ لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں یہ قرآن اس لیے نہیں یہ کس سے بیان کرتا کہ پچھلی قوموں میں گزر گئے لہذا تم اس کو سن لو مرضی ہو تو اس پہ عمل کر لینا اور مرضی ہو تو نہ عمل کرنا قرآن یہ بتاتا ہے کہ قوموں کے حالات کیسے ہوتے ہیں لوگ کیسے ہوتے ہیں قومیں اٹھتی کیسے ہیں بنتی کیسے ہیں بگڑتی کیسے جذبات میں آئے نا کہ ہم بے گھر ہو گئے ہمیں نکال دیا گھروں سے ہماری اولادوں کو چھین لیا حضرت کیسی بات کرتے ہیں کیوں نہیں لڑیں گے اور جب اللہ نے کہا اچھا لڑو تو پھر تبلو منہ پھیر لیا اللہ کلی لمبن اور ان میں سے بہت تھوڑے رہ گئے جو اس نبی علیہ صلاۃ والسلام کے یا اس سردار کے ساتھ تھے باقی قومی خارج ہو گئی نکل گئی یہ وہ جذباتی وعدے ہوتے ہیں جو لوگ کیا کرتے ہیں اس لیے مسلمانوں میں بھی اب دیکھ لو کوئی بڑا پروجیکٹ کوئی بڑا کام اس امت میں ہو نہیں سکتا کیونکہ لوگوں میں جذبات ہوتے ہیں کام نہیں کرنا جذبات کی زبان استعمال کرنی اور نعروں کی غذا ملنی چاہیے تو جو نعرے زیادہ لگائے لوگوں کو زیادہ جذبات ابھارے وہ بہت بڑا مقرر ہے اور جو کوئی ڈھنگ کی بات کرے کہ بھائی اس کام کے لیے تیاری کرنی ہوگی کچھ محنت کرنی ہے کچھ قربانی دینی ہے پہلے اپنے آپ کو بناؤ پھر اس کام کو کریں گے اس کی کوئی نہیں سنتا جذبات ہے نا اللہ کلی لمبن بس تھوڑے سے لوگ ان کے ساتھ رہ گئے باقی لوگ جہاد سے پھر گئے اسی لیے مسلمان اس زمانے میں کوئی بڑا کام نہیں کر سکتے کسی جذباتی کام کے لیے اس قوم کو کھڑا کرو اٹھ جائیں گے کھڑے ہو جائیں گے تیار ہو جائیں گے جھنڈا لے لیں ایک اور پھرتے چلے جائیں کہ کشمیر فتح کرنا ہے پاکستان میں تو کشمیر فتح کرنا ایسا زبردست نعرہ ہے کہ خون کھول اٹھتا ہے اور دو چار فلمیں جو دکھا دیں کہ کشمیر میں یہ یہ ظلم ہو رہا ہے تو بس اس کے بعد تو بس پھر ساری قوم کے جذبات گرم ہو گئے اور قبضہ کرنا ہے یہ چیز اگر آ جائے اور فلاں مندر کو توڑنا ہے اور اتنا ظلم ہو گیا مسلمانوں پہ اور کوئی سمجھائے کہ بھائی, بھائی یہ سب کچھ ہو رہا ہے دس بیس برس آرام سے اپنی پوزیشن ٹھیک کرو اسلحہ بناؤ کچھ کام کرو جن سے ٹکر لینی ہے کم سے کم کوئی تو نسبت تناسب کوئی ریش ہو ان سے ٹکر لینے کی کوئی سائنس ٹیکنالوجی کچھ وہ آدمی بھلا نہیں اس لیے کہ وہاں پتہ مار محنت کرنی پڑتی ہے تو محنت کون کرے کوئی اور کرے اور ہم اس کی کی محنت سے فائدہ اٹھائیں تو جب ہم فائدہ اٹھانے کے قابل ہوں گے وہ قوم محنت کر کے تو کہیں سے کہیں پہنچی بھی ہوگی ہاسپٹل ہم جاتے ہیں روز اور کئی بار سوچتے ہیں کہ اس ہاسپٹل میں ایک سوئی سے لے کے اور ایک بڑے سے بڑے اکوپمنٹ تک مسلمانوں نے اس میں کیا کام کیا اس دور کے مسلمانوں نے پتا چلتا ہے سب چیزیں کوئی چائنا سے آئی کوئی امریکہ سے آئی کوئی جاپان سے آئی کوئی کہیں سے کوئی کہیں سے حتیٰ کہ جو اپنے ملک میں بن رہی ہیں یہ ٹیکنالوجی بھی دوسروں کی لے کے آئے ہیں خود کچھ نہیں کیا یوں قوموں کے زوال ہوتے ہیں اور یوں وہ تباہ ہوتی ہیں اور جب بھی کسی قوم کا زوال ہوتا ہے نا تو اس کے معاصرین اقوام یہ خود ہی سمجھنا اس کی ہم تشریح نہیں کرتے جب کسی قوم کا زوال آتا ہے تو اس کے زمانے میں جو قومیں اس کے معاصر ہوتی ہیں ہم اثر ہوتی ہیں جو عروج پہ ہوتی ہیں تو اس عروج والی قوم کا جو سب سے گندا سب سے ناقص سب سے خراب کام ہوتا ہے خراب حصہ ہوتا ہے جتنی بھی وہ ترقی کریں لیکن کچھ کمزوریاں ان کی ہوتی ہیں اس کمزوری کو سب سے پہلے اپنانے والے دنیا میں وہ قومیں ہو جاتی ہیں جو قومیں زوال پہ ہمارے زمانے میں یورپین اقوام جو ترقی کر رہی ہیں ان کے جتنے ڈرا بیکس ہیں جتنی ان کی بری چیزیں ہیں نا سب سے پہلے ہماری قوموں سے قبول کرے گی یہ قوموں میں اسی طرح ہوا کرتا ہے زوال کے دور تو اللہ نے کہا ہے کہ جب ان پہ حجہات ہاتھ فرض کر دیا گیا لڑو اللہ کی راہ میں اللہ تو طلب انہوں نے منہ پھیر لیا اللہ کلیلم سوائے تھوڑے سے لوگوں کے واللہ اور اللہ تعالی علیم ان علم والا ہے بالمین ان لوگوں کے کا علم ہے اللہ کو جو ظالم ہے یہاں پہ ظالم فرمایا دس آدمیوں نے مل کے کام شروع کر لیا کہ یہ کام کرتے ہیں اور جب محنت کرنے کی باری آئی تو پتا چلا کہ سات آدمی اس میں سے سلپ کر گئے تو پروجیکٹ تو شروع کر دیا تھا اب جو بےچارے تین تھے کام کرنے والے پھنس گئے وہ کیا کریں تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ سات جو ظلم انہوں نے کیا ہے نا ان تین پہ اللہ کیا جا کے جواب بھی دیں گے پکڑے بھی جائیں گے کہ بھائی یہ کام نہیں کر سکتے کیوں اس کی کمٹمنٹ کر رہے کیونکہ ہر ایک آدمی پہ رسپانسبلٹی آ گئی تو کچھ مخلص تھے انہوں نے کہا جی سب مل کے یہ کام کریں اور باقی تو بچارے آگئے اور جو, جو, جو, جو کام کرنے والے جو آ اور باقی سلپ کر گئے تو اب کیا ہوگا نتیجہ یہ کہ ان سب کو بوجھ اٹھانا پڑے بہت سے پروجیکٹس ایسے ہی ہیں مسلمانوں کے مسجد بنانی جمعے میں رکھا کہ یہ جگہ تنگ ہو گئی ہے اور امریکہ میں فلاں جگہ مسجد بناتے ہیں تو ساری مسجد نے ہاتھ اٹھا دیا جی بالکل ہم آپ کے ساتھ ہیں بالکل کام کریں گے اور پتہ چلا کہ جس دن انہوں نے زمین خرید لی سودا ہو گیا کچھ طے ہو گیا اس کے بعد وہ دیکھتے ہیں ادھر ادھر تو بس بھی چار پانچ ہی نظر آتے ہیں باقی تو ساری مسجد نظر آتی اب ان کی ڈیوٹی ہے یہ بیچارے تو پھنس گئے اب یہ فنڈ ریزنگ کروا رہے ہیں اب یہ بچارے بھاگ رہے ہیں ڈالر جمع کر رہے ہیں نیند ان کی خراب ہو رہی وقت ان کا لگ رہا ہے اور جو باقی تھے ان سے کوئی پوچھے کہ تو سو آدمیوں کا کام تھا تین پہ کیوں دیا تم نے اللہ علیم ظالمی اللہ نے کہا ہے اللہ ایسے ظالموں سے باخبر ہے اللہ کو پتا ہے کہ جو لوگ ظلم کرتے ہیں اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کرتے جب جہاد سے منہ پھیر لیا